اللہ علی محمد آج جو سوال ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ویسے تو یہ میں نے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم وقتاً وہ جو سے متعلق معاملات ہیں ان کو لے کر بات کرتے رہیں گے ہم نے شروع میں تھوڑی سی گفتگو کی تھی اس معاملے پہ تو ابھی آج کا ایک سے بہت زیادہ چونکہ پھر ایک ویسے تو پہلے بھی ہے ہمارے کچھ لوگ ہیں کچھ دانشور ہیں جو بہت زیادہ اس موضوع پہ شور مچاتے ہیں اور بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر اس کو دیکھے اور وہ معاملہ اور پھر مجھ سے سٹوڈنٹس نے بھی وہاں پہ کچھ کہا ہوا تھا کافی وقت سے کہا ہوا تھا اور میں ابھی تک اس پہ تو وہ جو نہیں دے رہا تھا لیکن آج کل پھر بہت زیادہ شور مچ گیا ہے تو میں نے کہا کچھ تھوڑی سی ہم ٹائمز کے حوالے سے غزوہ ہند پر بات کر لے گا میں نے پہلے بھی آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کو یاد ہو اچھا ایک تو ذہن میں یہ رکھیے کہ جو حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں اس کے اندر ایک تو حدیث ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ حدیث جو ہے یہ نسائی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ بیان کی ہے آ, یہ جو حدیث ہے اس کو کچھ لوگوں نے ضعیف کہا ہے ٹھیک ہے لیکن آ, کچھ لوگوں نے حسن بھی کہا ہے آپ نے شاید نام سنا ہوگا ایک اہل حدیث ناصر البانی نے اس کو صحیح کہا ہے یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے بنیادی طور پہ جو مفہوم ہے وہ اس طریقے سے ہے دو گروہوں کا تذکرہ ہوا ہے مرزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں دو گروہوں کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں مرزم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو گروہ ہیں یہ آگ سے آزاد ہوں گے اور ایک وہ ہوگا جو قزبہ ہند جو ہے اس میں شامل ہوگا اور ایک وہ ہوگا جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ ہوگا دوسری جو پیش کی جاتی ہے روایت وہ پیش کی جاتی ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو حرار رضی اللہ عنہ کی بھی جتنی بھی یہ روایت ہے ساری کی ساری جو ہیں وہ غریف ہیں اس کے اندر کوئی ایک بھی جو ہے، نہ حسن کے درجے تک پہنچتی ہے نہ صحیح کے درجے پہنچتی ہے اور اس میں ایک چیز عرض کر دوں کہ اس کے اندر بھی ہمارے پاس دو جو روایات ہیں دو روایات تو نسائی ہی کے اندر موجود ہیں بلکہ نسائی کے اندر تو باقاعدہ جو ہے ایک ہمارے پاس باب موجود ہے اس باب کا نام باب غزوہ ہند ہے اس کے بعد ہم آگے چلیں تو اس کے علاوہ ایک اور جو حوالہ عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے وہ حوالہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کچھ احادیث مبارکہ ابو حرا سے جو ہیں جن کو بیان جو کیا ہے وہ نعیم ابن حماد نے بیان کیا ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ نعیم ابن حماد نے جو یہ روایات دی ہیں یہ بھی جو ہیں وہ ضعیف ہیں اس کے اندر مثلاً ایک روایت جو ہے وہ جس کے اندر کہا گیا تمہاری تمہارا ایک لشکر جو ہے وہ ہند کو جو ہے وہ پہ حملہ کرے گا اور اللہ جو ہے اس لشکر کو وہاں پہ جو ہے کامیابی عطا فرما دے گا اور فتح جو ہے وہ عطا فرما دے گا اور وہاں سے جو ان کے بادشاہ ہوں گے ان کو زنجیروں میں لے کر آئیں گے اور اللہ جو ہے ان کی کوتاہیاں جو بھی ہوئی ہوں گی اب تک جو گئے ہیں یہاں سے لشکر والے کوتاحیاں اللہ تعالی معاف فرمائے گا اور پھر وہ جب واپس آئیں گے تو وہاں پہ پھر ان کی ملاقات جو ہے وہ عیسائی بن مریم سے شام میں ہوگی یہ ایک حدیث اس مفہوم میں موجود ہے اسی طریقے سے اور بھی کچھ ہیں اب اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو ذوف ہیں وہ بڑے اور بھی ذرا سخت قسم کے ہیں مثلا ایک حدیث ہے جو منقطع بھی ہے اور معانان بھی ہے اب یہ منقطع کیا ہے معان کیا ہے یہ ہمارا جنہوں نے پہلے علوم الحدیث مجھ سے کیا ہے وہ پہلے سے واقف ہیں جنہوں نے نہیں کیا وہ آپ کو پتا ہم نے ابھی پھر شروع کیا ہوا سلسلہ تو انشاءاللہ اللہ وہاں پہ آپ کو بات واضح ہو جائے گی دوسری جو حدیث موجود ہے وہ بھی انہی سے ہے نعیم ابن حماد ہی نے اپنی کتاب میں فتن میں لکھی ہے یہ حدیث جو ہے یہ بھی ععیف ہے اور یہ منقطع بھی ہے اور مرسل بھی ہے اور معنعین بھی ہے پھر ہمارے پاس ایک کاب رضی اللہ تعالیٰ سے بھی حدیث موجود ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ حدیث بھی جو ہے ادعیف ہے اس کے اندر یہ جو کاب سے ہے اس کا جو معاملہ ہے اس میں تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اس کے اندر تو ذکر کیا ہے کہ جو انڈیا پہ ہند پہ جو بادشاہ حملہ کرے گا وہ یروشلم سے آئے گا اور ان کے اس کے جو ان کے جو, اس بادشاہ کے جو ہوں گے سپاہی ہوں گے وہ قبضہ کر لیں گے اور پھر وہاں سے جو بھی خزانے ہیں وہ لے کر واپس جائیں گے اور بیت المقدس کو یہ بادشاہ جو ہے نا وہ سجا دے گا اور اس کی جو فوجیں ہیں وہ وہاں کے جو آ, بادشاہ ہوں گے ہند کے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور وہ کے طور پہ, وہاں پہ جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے اور پھر آ, آ, یہ جو زمینیں ہیں یہاں پہ کہا گیا کہ یہ ہند پہ یہ دجال کے وقت تک جو ہے نا یہ, یہی لوگ جو یہاں پر قابض رہیں گے اور حکومت کریں گے اچھا اب اس میں دو تین چیزیں ذہن میں وہ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ان میں سے اصولی طور پہ ایک بھی حدیث جو ہے نہ صحیح ہے نہ حسن ہے ایک حدیث کے بارے میں چلو ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ جیسے میں نے کہا ناصر البانی نے اسے صحیح کہا لیکن یہ ہے کہ باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں جی حسن کے درجے تک تو پہنچتی ہے چلیں اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی روایت کوئی حدیث کوئی قول کسی صحابی بھی کا ہی ہو چاہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کی صنعت غیف ہے اور وہ جو متن ہے اس کا وہ جو اس کے الفاظ ہیں وہ کسی قرآن کے ظاہر سے یا کسی بہتر حدیث کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ بالکل ہی رد کر دی جائے تو میں یہ ایسا کر دوں کہ اس کو بطور امکان ہم لے سکتے ہیں لیکن ان کو اس کو بطور اس بات کے کہ نہیں جی ایسا ہے یا ایسا ہوگا یہ اگر ہم کریں گے تو یہ ہم ذاتی کریں گے علوم الحدیث کا جو طریقہ کار ہے ایسی حدیث کو استعمال کرنے کا وہ یہی ہے بالکل مکمل یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ صرف صحیح حسن اور متواتر روایات جو ہیں انہی کو استعمال کیا جاتا ہے باقیوں کو بطور امکان تو کیا جا سکتا ہے اور کوئی او طریقہ نہیں ہے اس کا اب اس میں ایک اور چیز دیکھیں ایسی جتنی بھی حدیث ہوتی ہیں وہ جنیرک ہو جنیرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم فریم جو ہے وہ سیٹ نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو تو جتنے بھی آج تک اس ایریا میں ہند میں ظاہر ہے پاکستان بھی اس وقت ہند میں ہی تھا افغانستان کا بہت بڑا حصہ ہند میں تھا برما تقریبا بنگلہ دیش سارا تقریبا یہ جو ہے یہ سارے ہند میں تھے تو ہند ایک بہت بڑا خطہ تھا اس زمانے تو جتنے بھی ابھی تک حملہ آور جو ہیں وہ ہند میں آئے ہیں آپ کو یہ میں بڑی دلچسپ بات بتاؤں تقریبا سب نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو غزوہ ہند کی جو حدیث ہے وہ مجھ پہ ہی اترتی ہے کیونکہ اس میں ٹائم فریم نہیں ہے اسی لیے کچھ لوگ تو ہے نا جو اس کو ضعیف سمجھ کے کہتے نہیں nee, جی ہم نے تو اس کو ماننا ہی نہیں ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں نامناسب بات ہے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ایسا ہو ممکن ہے ایسا نہ ہو ممکن ہے یہ ہو چکا ہو کیونکہ اتنے ہمارے پاس تاریخ کے اندر ایسے ہیں جن کو اور کئی ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی میں پچھلے دنوں مجھے ایک اسکالر کے بارے میں ان کا چھوٹا سا کلپ جو ہے سننے کو ملا جس میں وہ یہی دعویٰ کر رہے تھے کہ میری رائے کے اندر تو یہ ہو چکا ہے سو اس کا ٹائم فریم کا ہمیں پتا نہیں ہے یہ بھی پتا نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ حدیث جو ہے اوتھنٹک نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک اوتھیٹک کو مان بھی لیا جائے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ابھی ہونا ہے یا یہ پہلے ہی ہو چکا ہے کیونکہ اس کا کسی جگہ پہ کوئی جوڑ جو ہے وہ اینڈ ٹائمز کے ساتھ نہیں آ رہا اور اینڈ ٹائمز کے ساتھ جس حدیث کا جوڑ آ رہا ہے وہ حسن کے درجے تک نہیں پہنچ رہی وہ تعیف ہی ہے اور اس کے اندر دو تعیف ایک ہی مفہوم کی اگر ساتھ لے لیں تو اس کے اندر تو پھر اشارہ یروشلم کا بھی ہے کہ وہ بادشاہ جو آئے گا وہ یروشلم سے آئے گا اب اللہ عالم اگر وہ بات درست ہونی ہے تو یروشلم میں کب صورت بدلے گی کب وہاں پہ کوئی ایسا حکمران آئے گا یا لیڈر آئے گا اور رہنما آئے گا جو یہ کام کر سکے تو ایک بات میں عرض کرتا ہوں پورے علوم الحدیث کے جو اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق دیکھا جائے تو بطور امکان تو آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن بطور حق اس کو نہیں لے سکتے آپ تو اس پہ ہم جو بہت زیادہ جذباتی ہو کر اور شور مچاتے ہیں اور کچھ ہمارے اینکرز بھی ہیں اور کچھ ہمارے دانشور سو پولڈ ہیں جو اس کو پکڑ کے بہت زیادہ شور مچاتے ہیں اور وہ تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے بس یہ جی یہ کل کی بات ہے جی کل آج کل آج پتہ نہیں شاید ابھی ہو جائے گا تھوڑی دیر میں اور ایسی ایسی خبریں بس انسان حیران رہ جاتا ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے بغیر تحقیق کے روایات جو ہیں اور عادی سے مبارکہ جو ہیں ان کو بجائے بطور امکان لینے کے ہم نے ان کو بطور حق لے لیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم ایک ایسی عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا کر بیٹھے ہیں کہ بس اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے تو بس آپ کو یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے بائی آل دیز یہ جو آ رہی ہیں پوسٹ آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں ہمارے چینلز کے اوپر مختلف ٹیلی ویژن چینلس پہ اس پر گفتگو ہو رہی ہے ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے بائی آل دیز تھنگس آپ بطور امکان ضرور رکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا اس کے انتظار میں بیٹھ جانا یا بس یہی ہوگا تو اس کے انتظار میں بیٹھ جانے کا ایک جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہمیں جو کرنا چاہیے ہم اس میں بھی رک جاتے ہیں ہم پھر بیٹھ کے انتظار ہی کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے وہ صلی اللہ علیہ خیر ہی سیدنا و مولانا محمد اجماعی کا یار